تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انظر میں کہ کی کیا ہوتا ہے جبھی دیکھا کہ وہ جسنی کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے موسانی اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گُم رہا ہے